الحمد لله نأمده ونستعينه ونستخره ونغنبه ونطوفل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيات أعمالنا من يحده إلا فلا أمد إلا له ومن يهده فلا خاتيه ونشهد أن لا إداعين لالله راته لا شريك ده ونشهد أن نصيدنا وقعدنا وشفينا محمد نولہ محمد يطلع دائهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لحي غرار مدين فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وولا تلت لكين ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ذلك فضل, فضل الله يوتيه من يشاء والله بالفضل واللہ حضل فضل عظیم فتح اللہ حباد میرے بزرگوں عجیب میں نے آپ کے سامنے دوہرایا تم اس میں میرے آقا و مالا سید المدیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ فرائط نبوت کا اللہ شاہ میں ہونے کا نبی اس دنیا میں آتا ہے اللہ کا فلستادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے اس کا حق قول و فیل نمونہ ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا اس کی زبان خود نہیں بولتی بولتے بلکہ بلوائی جاتی اس کا ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے قرآن خود کہتا ہے دقت خان رکھوں کی اس کو ملتا پر تم کی کا عمل نمونہ اس کا سوچ ہدایت اس کا ہر روح پہلو انسانیت کے لیے شاید کا کچھ نہیں نبی المبیا حریف خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جیسے پہلے انبیاء آتے تھے وہ ایک زمانے کے لیے آتے تھے ایک وقت کے لیے آتے تھے قوم کے لیے آتے تھے یا سند قوموں کے لیے آتے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آمین یعنی کے لیے آئے آپ کا آپ کا زمانہ نبوت اور دورہ نبوت اختتام کے لیے تھی آپ کی نبوت اس دور میں بھی تھی جب کہ آپ بتاتے ہی اس عالم میں صاحب تشریف فرماتے اور جس وقت قرضہ فرما لیا تو قرضہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا دورہ نبوت ختم نہیں اور یہ دورہ نبوت قیامت تک بھی چلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا اب اندر آباد کا تمام زمانہ جو ہے یہ دورہ نبوت محمدیہ ختم اور نبی انور صدث کے فیوز بر اثرات آپ کی خیروں اور برکتوں سے ہر دور معمول ہے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ان سے لینے کی طاقت ہو اور اس سیس کو اپنانے کی قوت اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تباہ سے جو کمال اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ اجتبا کیا جا رہا ہو اور زندگی میں اپنے ذاتی خواہشات کا عمل نہ ہو بلکہ اپنی خواہش جو ہے وہ حبی پاک پسند کی خواہش کے ساتھ ہو جیسے حادیش کا مذمت ان ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتے نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں تو میرے دوستوں عزیز حضرت محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کی تاط عام انسان کے لیے نمونہ ہدایت ہے اور یہ نمونہ ہدایت انسان کو بناتا اور بننے کی مختلف صورتیں ہوتی کچھ اللہ سبار کا تعالیٰ انسان کو اعمال لیے جو ظاہر کے ساتھ مترتے کچھ آماد بھی ہے جو باطن کے ساتھ متعلق ہے اور ظاہر والے آماد دکھائی بھی دیتے ہیں کرتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں اور دنیا بھی اسے دیکھتی ہے کہ فلاح عمل ہو رہا ہے لیکن جیسے وہ کسی کا شعر ہے کہ ہے پھول پتیوں پر سب کی نظر نثار جڑ کی خبر نہیں ہے جس کی ہے سب بہار اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے انسان کا قلب ہے اور انسان کا اندر حبیب نے شہد فرمایا اللہ جس کا جس کلو بن فصرت فصرت جست کلو اللہ حلفا دیکھو تمہارے دشکوں کے اندر ایک لوٹس گوشت کا لوٹفا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جس صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا اور سمجھو کہ وہ گوشت کا دوسرا, دوسرا جو ہے وہ دن اس لیے امبیال سلام کے قریب اور ان کی دعوت اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہوتی تو دل کے نتیجے کے طور پر جسم کو بھی سوارا جاتا ہے اصل دل ہے اور دل کے بعد باقی جوابیں اور راہ ہیں دل سمرے گا تو جسم سمرے گا اور دل بگڑے گا تو جسم نہیں سمجھے اور اگر دل نہ بنا ہوا اور جسم کے اعمال بھی انسان بنا لے اور متقی سے متقی شخص کی طرح ہو جائے مسین نبی میں نبی انور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا نوز نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا مناسب تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اصل اس بنا پر ہمارے عطابق کے بلکہ پوری دورۂ نبوت سے لے کر اس وقت تک نبی رسم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی کاملین دین پیدا ہوئے اور جتنے بھی علماء دین پیدا ہوئے اور جتنے بھی بزرگ اس دنیا میں آئے ان سب نے کوشش یہ کی کہ انسان کو بناتے ہوئے پہلے اس کے دل پر نظر کی جائے اور اس کے دل کو بتا دل کیسے بننا دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں احساس فرمایا ولجی باس و فکر کی نسول جنہ یتلو الحم وہ اللہ کی ساتھ جس میں میں کہ آپ نے ایک نبی کو محبوش فرمایا نبی کیا کام کرتا یتلو الحم آیا وہ تم قرآن کی آیت کی کھلاوت کرتا وہ یہ ہیں اور تشکیہ کرتا ہے آگے کر کے تشکیل کرتا ہوں وہ جو اللہ محمد کتاب علیہ اور تعلیم دیتا ہے آپ کی کتاب کی وہ کتاب قرآن پاک یعنی پرانے پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے پاک اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر جو علوم ہے اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کے اندر اللہ سبار بطالہ نے جو کچھ کر دیا ہے جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے کریم یاد کی کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ ہوں جس کے عجائبات ختم ہوئی ہو آپ دیکھیں اس امت کے علوم کے اندر پرانے کریم کو جب کھولا گیا تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تفاثیل ہوئی اور ایک ایک تفطیر چھوٹی نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی تفاسیم ہیں وہ آتا ہے کتابوں والوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ علامہ ابن جدید تبری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تفصیل لکھ دوں سات ہزار سطح پر تو انہوں نے کہا کہ حسد اتنی بڑی تفریح کون پڑے گا تو فرمایا کہ افسوس کا اچھا تیس ہزار سفر کر لے اب بھی ان کی جو تفصیل تیس جنگوں میں چھایا ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے پانچ سو سفید چھ سو سفید تو اندازہ کیجیے کہ وہ تیس ہزار سفید ہوں یہ سب ایک اس کے علاوہ جو متدار کا خاصیلا مثال کے طور پر اتنے کثیر لے لو رول مانی لے لو ایک دوسری تفصیلیں دے لو کتنی کتنی بڑی ہیں مجھے سب کیا ہے کہ ایک قرآن کریم ہے اور اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے علوم نکل کے چلے آتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا تو اللہ بار پتعہ نے قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کے اندر ایک دنوں کے اندر ایک نور کو رکھ علم کا نور ہدایت کا نور اور ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن کریم کے معنی معانی کو اس کے مقاصد کو سمجھ دیتا ہے اور جب تک کہ نور ایمان نہ ہو تو ہزار کوشش کر لیجیے قرآن کی ہدایت مجھے نہیں آئی قرآن <تصفح> کے مطالب قرآن کے متاثر اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک کہ دل کے اندر نور ایمان کی جھلک نہیں اس معنی میں کہا جاتا کہ دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت تو حاصل چلو مجھے کہتے ہیں کہ صاحبہ کا ایک قول ہے کہ ہم نے پہلے کا لندن ایمان تمہ لندن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر پلان ایمان کیا ایمان ہدایت کا وہ نور ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ندرت المانت کی جز کرو کے پوچھا ہدایت کی امانت بہتری لوگوں کے دلوں کی جڑ کے اندر ایک ذرا نور ہوتا ہے جو گلو کے اندر ہوتا جاتا ہے اور یہ ذرا نور ایمان کی وہ دولت ہے جسے کہ یوں یو پی قیادت ادنا سے ادنا امتی ہے ادنا سے ادنا مسلمان ہے جس کے پاس کوئی عمل نہ ہو صرف ایمان کا ایک ذرا ہو تو جہنم میں بھی یہ طاقت کہیں کہ اس ذرا ایمان کو ختم کر سک ایمان تو یہ ایمان کا نو اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نور ایمانی انسان کے تعلق کو خدا کی ساتھ کے ساتھ جڑا جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خدا کی بات خدا کا کلام سمجھ لیتا. جب تک کہ آپ کتاب والے کو نہیں جانیں گے کتاب کو پہلے وہ ایک واقعہ ہے یعنی کہاں تک جو لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں ہاتم اسم جب تو آتے تو حضرت امام احمد اب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے احمد ابن حمبل جو ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں کہ شاہوں کے سامنے جھکے نہیں بہت اذیتیں اٹھائی اور یعنی ڈبے کھائے پر لیکن شاہوں تک کی بات مانت تو کسی نے کہا کہ اے امام کی کیا بات ہے آپ اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اور آج اس فطیح کے سامنے کھڑے ہو یہ آتے تو کھڑے ہو شا فرمایا میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے دیکھو احد اللہ کے درمیان اور عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ خدا کو جانتے ہیں ہم الفاظ کتاب کو ہم صاحب کے پابند ہیں ان کے اندر وہ روشنی آ گئی ہے جس روشنی نے انہیں خدا سے خدشہ حضرت کر رہا تھا کہ اس نورے کی ایمان پیدا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے نایت میں فرمایا نے بھی پاکستان جو سفارت بیان فرمائیں اس میں ایک فصر کا تذکر فرمایا کی ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کا تصیہ بھی کرتے ہیں ان کے پاک بھی. ایک بات اس سے پہلے کہہ رہی کہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فلائی سے نبوت آپ کی چھت میں نصوت کی برکت سے آپ کے خلفا کے ذریعے سے قیامت تک ساری ہو جاری رہنی تھی حجی میں لیا تھا لات عدالت امتی من تک اور ایک میری امت کا ایسا ہوگا جو قیامت تک قیامت تک پر قائم ہوگا اور اگر ان کو کوئی ضرورت پہنچانا چاہے گا ان کی مدد نہیں کرے گا تو ان کو نقصان نہیں پہنچے گا دین باقی رہے گا دین والوں کا ایک طبقہ باقی رہے گا ہزار دنیا چاہے کہ دین کی بات مٹ جائے دین نہ مٹے گا اور دین کا ایک طبقہ جو کہ ہدایت صحیحہ پر قائم ہوگا تو کیا مت سکوں اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت صرف الفاظ کا, اے, کا نام نہیں ہے ہدایت آمار کا نام اور احمد دل والے بھی احمد اور جسم والے بھی احمد دل والے احمد جو دیکھو جیسے کہ دائر کی فکہ مرتب ہوتی ہے ہدایہ شریف ہے کنس ہے ہدایا ہے اور بے شمار کتابیں ہیں محسوس ایک کتاب چھوٹی سی لے دو بیس جلدوں میں اور کمال دیکھو اس امت کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے ایک املا کروا دی کو قید کیا گیا تھا کنویں میں تھے اور املا کروا کے بیس جدوں میں امت کے ون بھی ہے ڈالے اور ڈن بھی ہے سے امت پیدا تھی حیثیت روما پیدا تھی تو میں یہ کہہ تھا کہ جیسے ظاہری احکام کی کتاب اسی طور پر باتمی احکام اور باتمی احکام کی اللہ تعالی نے ان کی اصل یعنی ترتیب ان کا مرتب ہونا ہے یہ تو آز اللہ کے سینوں میں ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ سکینہ ہے علوم علاحیہ اور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہ اس امت کی کسی چیز کو تم نہیں کرتا کتابوں میں مبرط اور سب سے کئی کتابیں لکھی گئی شروع میں کتاب اللہ دوسری نے لکھی اسی طور پر اس کے بعد تھے دونیا تو حضرت کیا نام ہے پیران کی سب چیزوں میں تو طالب علم آئی اس سے پہلے امام غلالی کی جو ہے کیمیائی فارس فارسی میں اور کیا نام ہے عربی میں میرے کھاخ اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ سبارک تعالیٰ نے سمت میں مرتب طور پر شخص کو مرتب کرتا آخری دور میں جو کرتا طور پر ایسا کہا جاتا کہ یہ باتیں لوگوں کے ماہر نہیں تھے ابن قیم سے یہ اللہ تعالیٰ نے مطالعے صالقین لکھوا دیتا. دی کتابوں کے بھی اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی گیا اور کیا قسط یہ تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا سش. آخری دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت خان رحمتہ اللہ علیہ وسلم کتاب انسان حیران ہوتا صرف موائس کو ان کے لے لو چوبیس ہزار صفحات کا مواعث مسف دات کے علیحدہ مجموعے اور جو کتابیں ہیں مسفل وہ علیحدہ ہیں ان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر حدیث کہ جو کام لیا نہ نش... صرف یہ کہ شیخ الحدیز نام ہی شیخ الحدیث ہے حدیث کا جو کام لیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار اور منشوڑ کے کہا گیا کہ کچھ کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں اور اس کی دعوت کے لیے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ملک ب ملک اور علاقہ ب علاقہ بس میں یوں کہوں کہ یوں کہ یہ برآتموں کے دورے تاکہ وہ چیز چونکہ مٹی جا رہی ہے وہ اور اس نفس کتابوں سے نہ قابل سے نہ ہوتا ہے بزرگوں کی درد سے میں اپنا ایک واقعہ سنا ہوں سوال کی بات حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت یہاں ہمارے ایک دوست سے اللہ فرمائے حالم علاق انہیں ہمارے اکاو کے, شا... کے ساتھ تعلق وہ لائیو نہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا ان دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جہاں پورے کے علاقے تو ایک دن انہوں نے دعوت کر مجھے بھی بلا لیا گیا حادث میں نے اس کی حادت تھوڑا بہت کچھ پڑا ہم نہیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی کیسے امن کی توفیق تو ان دنوں میں ہم صاحب صاحبزادے تھے ان کی چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں سے خطاب تم صاحب کتاب سمجھایا صاحبزادے آ صحبت عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو عمل کی کوشش بات آئی گئی ہو اس کے بعد کعوا پھر مجھے کتاب شاہزادے دیکھو تو وہاں پر کعوا نہیں پی رہا پیرا یہ سوبت کا پھر بات آگے پیچھے پھر پان آیا پان اٹھایا پھر دیکھو پان نہیں کھا تھا کی تو جیسے وہ کہتے ہیں نا خربودے کو خربودہ دیکھ کر اور اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتا نہیں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ نہیں کہ کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھو میں بالوں کا مثال کے طور پر کہا کر مرضی کے انڈے ہوتے ہیں روزانہ کھاتے ہوں گے وہ مرغی کے انڈے سے مرغی کے نیچے رکھے رہتے اس دن اکیس دن یہ سترہ دن یا کتنے دن ہوں گے تو مرضی ان انڈوں پر سب بیٹھتی اور چھاتی کی تپش دیتی اب تپش کے دوران میں کوئی انڈا ایدار ایدار ہو اور جو سخت اس کی اس کی چاتی کے نیچے رہ جائیں کن کچھ دن کے بعد انیس دن کے بعد وقت بھی ہوتا ہے اور ایک اندر سے فاڑتے ہیں اور ٹیوشن کرتے ہوئے بچے آ کر دانا چننا شروع کر دیتے ہیں تو اگر اللہ نے مرغی کی چھاتی جو جان انڈوں میں جان ڈالنے کی طاقت رکھتی ہے تو ان اللہ کے بندوں میں جن کے سینے کے اندر اللہ کرنٹ ہے جن کے اندر خدا خدوس کا کی وہ صرف کام کر رہی ہے جسے صرف پہ ہدایت کر جنہیں جن اللہ تعالی نے مقصد بنایا اپنی ہدایت اگر وہ اللہ کے بنائے اپنے اس اندر کی لائف کو باقی ہر ایک کا اپنا اپنا درد ہوگئے پہلے ساتھی ہے بندے دست دل حریف دل وہ چاہیے جو کچھ لے سکتا ضبط کے مطابق ملتا مجھے اگر کوئی چاہے کہ کتنا برابر ملے تو حضرت باقی بلّہ رحمتہ اللہ علیہ اور قسطہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کوئی مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگایا تو بخیارہ کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا پھر بہت خوش ہو گئے تو پوچھ اسے بلایا اور کہا مان کیا مانگ کہنے لگا کہ مجھے اپنے مجھے اپنے جا سکتا حضرت نے کہا یہ کہ نہیں میں تو یہی کیا حضرت میں تین دن اپنے پاس رکھا چھ کچھ لیکن اس کے پاس حاصل نہیں تھی. دل پھٹ گیا چلتا ہمارے حضرت خاند رحمتہ اللہ علیہ کے فلفا حضرت مولانا محمد عیسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عیسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا. اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں کہ ہمارے اضرت سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کہ چال دھار عمل ہر چیز اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے آخری وقت میں چہرہ بھی اس لیے ساتھی اس سے ایسا بڑا مستند ساتھی کون چہر تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میرے دوستوں کو جس میں کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے ل... لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں اس دور کے خطوں میں بڑا ایک خطنا یہ ہے کہ آر اللہ کی اولن قدر نہیں کر دوسری بات یہ ان کے سے استفادے کا ذوق و شوق باقی کہ ان سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا تعلیم کے بارے میں تو انسان پھر بھی کسی عالم کے پاس چلا جاتا کتاب پڑھ لیتا ہے وہ کتابیں بہت ختم کر لیتا ہے لیکن وہ روح ہے جو, جو کتاب کو بھی تمہارے اندر اتارتا وہ چیز انسان نہیں ہے میرے دوست کو زندگی زندگی آنی جانے اور جانے سے پہلے ایک چیز دینی ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ساتھ جائے گی اور وہ ایمان جائے گا اور ایمان کا محل جو ہے وہ دل ایمان کا محل جو ہے وہ دن ہے بن گیا تو انسان بن گیا تو دل نہ بنا دل. تو یہ دل جیسے میں نے پہلے ارض کیا پڑھنے سے نرخ پڑھنے سے نہیں پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتا کتابیں بھی ضروری ان کا پڑھنا بھی ضروری علم بھی ضروری علماء بھی ضروری علم لیکن علماء کے اندر یہ وہ عمل کرنے والا ہے دیکھو نبی یہ وارث کہتے حدیث میں آتا ہے اللہ علماء جو ہے عالم جو ہے یہ بارش ہے نبی تو بارش جو ہوتا ہے باپ کی میراخ کا بارش صرف اس کی ایک تیس منٹ تو نہیں ہوگا بات جتنی پوری میرات چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے بارش تو ندی انوکھوں کے فضائی سے محسوس ہو تلاوت کتاب یہ بھی ضروری یہ ذکی ہند ان تشکیہ کرنا بات کرنا یہ بھی ضروری تعلیم کتاب و حکمت یہ بھی ضروری یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرا نبوت میراث نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑتے ہو تو گویا تم صحیح وارث نہیں وارثان کامل وہی ہیں جو نبی کی جملہ کے سے نبوت کی کہ ہر حصے اور جست کے وارث اور یوں کہا جاتا ہے اور صحیح حق ہے کہ اس امت میں ہدایت کا کام انہیں لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ نبی ان علوم دائری اور باتی کے جانتے تھے جو صرف علوم پر اتفاع نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے قلوب جو تھے وہ نبی انور صد اللہ علیہ سلن کے سینے کے انوار سے روشن بہرحال میں سطر سرفنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستو زندگی ہے اور تھوڑی آج بیٹھے کرتے بتائیں نہ چھوٹے کا پڑھ نہ بڑے کا پڑھ رہا بتائی نہیں گئی اور جس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ انسان پر اگر یہ کھول دیا جاتا کہ موت فلاں تاریخ کو آئے گی اگر لمبی عمر ہے تو پہلے تو لفظت میں گزار اگر چھوٹی عمر ہے تو وہیں سے اس کا عالت بگڑیا جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور بہت موٹا ہو گیا موٹا اتنا ہوا کہ اس کے لیے یعنی حکیموں کے نزدیک اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا को یہ کو کیسے زندہ رہے گا اب حکیم آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جو علاج بتاتے ہیں تو اس علاج پر جو کم ہونے کا علاج ہے بتا نہیں سکتا بادشاہ سلامت کیسے تھوڑا آپ کو کم کرنا پینا کم ایک اچھا حکیم جیسے کہ مسلم میں کل تک کے قصے میں اللہ مولانا نے لکھا ایسا حکیم آ جو کہ صحیح حکیم تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہوں تنہائی میں کلیر سے سوچ سے کہا کہ جان کی امان چاہوں تو میں آپ کا مرض سمجھ ہوں اور بالکل آسان علاج اڑتالیس دن میں بھی ہو سکتا لیکن میں تنہائی میں بتانا چاہوں گا اور پھر یہ کہ آپ میری جان ورشی کریں گے مجھے اس کی سجاوت نہیں اس نے کہا جان ورشی بھی ہے جو چاہتا ہے کہ بتا اس نے آہستہ ہی سن کے کان میں کہا کہ میرے علم کے مطابق میرا خطہ یقین ہے کہ چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ مر ڈاکٹر سے پتایا کہا کہ چلو دیکھتا ہوں سیاح سے کیونکہ وہ اندر جو لگ گیا نا گھر کا کہ اب جا رہا ہوں کہ تب جا رہا ہوں اس نے گوشت کو ایسے پگلانا شروع کر دیا جیسے موم آپ ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ نہیں آپ نے چھتا آپ چالیس دن دیں بس یہ مرا نہیں اکتالیس دن کے شروع سبیر آواز آدمی بھجوایا اس تعلیم کو پلا کر لا اس نے کہا میں نے تو سے جان کی پہلے مانچائی اور کوئی علاج مجھے کوئی معلوم نہیں یہ علاج تھا کہ آپ کو غم لگ جائے اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ ہے ختم ہو گا آپ کو کوئی تو اللہ نے آپ کو دبلا اسی طور جس بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم یا تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے اب ایسی چیز کے لیے غم کھانا جو کہ رہنے والی نہیں آج چھٹی کہ کل چھٹی اور فائدہ بھی اس کا کیا ماں کل آپ ماں جو کھایا وہ فنا ہو گیا جو پہنا وہ پٹ پٹ آ گیا ختم ہو گیا پرانا ہو گیا یہ تو ایسی دنیا ہے کہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بلول دانہ جو تھا بادشاہ کے محل میں چلا گیا खीफा के और कभी एक चीज पे जाकर उधर देखता है कभी उधर को देखता किसी ने पता बाद के सामने के कि किया दीवाना आ गया कभी तो उसने पूछा कि क्या कर रहने तो रहने के लिए आया हूँ तो उसने अका था रहने के लिए आया तो, तो बादशाह का महल کون کہتے تو کہ دیوانہ ہو گیا کیا کرتے سرایا میں نے سنایا کر پہلے کون میرا باپ تو پہلے کون کہ میرا دادا تو وہ کہاں ہے چلا گیا آج ایک آتا ہے کل دوسرا تو دنیا تو آتی جاتی دنیا کول مولانا یہ سہمت اللہ کہ ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا پٹ آنے جانے حیاتیں دو روزہ کا کیا ہے اس سفر کا بھی کیا ہے جیسے پیسے سفر کر جیز بھی ہوتی ہے گزرتی اصل غم کس چیز کا ہے آخر وہاں کیا پیش خدا کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک صلی اللہ کیا حضرت پاک صلی علیہ وسلم سے کس حالت میں ملا تھا اگر آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مچ جائیں اور آخرت ہم اس کے لیے بزرگ جتنے بس بھی بات کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت نویز تھا لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بچائیے یا طریقہ بتائیے سرمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا فکر آخرت اور دروش ریفی فکر آخرت اور دروشی فکر آخرت سے میں آپ اپنی سے کہہ رہا ہوں فکر آخرت سے آمال کے سوار میں کی فکر پیدا ہوتی ہے اور ضرور شریف سے میں کہا کروں کہ اگر کوئی شخص ضرور شریف پڑھے اور کہے ان پر اللہ کی رحمت نادل ہوئی ہے تو حادث نہیں ہے آتا نہیں کہ جو ضرور ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ قدر رحمت نادر پڑنا ضرور پڑھو کہ احمد اللہ کی نادد ہوگی تو جو کسرت سے ضرور پڑھے گا تو سے اللہ تعالی کی رحمت نادد ہوگی تو اس لیے کسرت ضرور جیسے کہ کہنے والے نے کہا کہ دلوں دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرور کو کسرت سے پڑھو یہ یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے نام دوا محمد ضرور کی کت انسان کو بنا مجھے دیکھ بھالی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشغال میں اپنی اولاد میں کتنا حصہ رکھ آپ نے فرمایا ایک آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہو دو تہائی سب کر سب کر ضرور میں اللہ کا تو ذکر ہے یا نہیں اللہ کا نام مدنی مدنی پاک سوچتا ہوں کہ داد بھی آ جائے ہو رہا ہے متوجہ ہو جائے تو درود کی کسرت جو ہے انسان کو بنانے والی تو جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں توفیق ٹھیک کہ ضرور صحیح کی جائے ہمارے یہاں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے درد کی عقل کا تعداد جو کر کی ہے وہ تین سو کی کم از کم تین سو مرتبہ دل میں ضرورت کرنا یا کل تعداد ہے کب سے یعنی کوئی کہنا میں کب سے ضرور پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ دل میں اللہ نے بھی تو سیکھا تو بہرحال ادھر ادھر کی کہہ رہا ہوں خدا کرے کوئی کام کی بات بھی ہو جائے تو حاصل ساری بات ہے یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے اور جانے سے پہلے اس نے وہاں کا سرمایہ مودی جی نے کہا نا کہ, کہ اے امرز تو نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر مسجد سے تیرا خیر مرتب کہ امریکہ وہاں جانا تو تم یوں بھی ہے اور ایسے بھی جائے گی ویسے لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیال وہ آج ہی ہوں آج میں کبھی بات کر رہا تھا کہ ایک صاحب نبی انور نے شاخ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ اور ہم کم ایک رہی نے سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا لوگوں کے لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر کھلے ہنسی کو نہیں دیکھا اور ہوتے غالب حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت اب موت کے بعد انہیں پہ ڈالا گیا نہ اب نہ ایک دم کھلا کر دوبارہ جھنڈا ہوگی کیا تھوڑی دیر بعد موت تو ایک کہ بیٹھے ہوئے جیسے کہ یہ بات تھی انہوں نے کہا اللہ کے بندے قسم اللہ نے سچ کر دکھائی اللہ کے حادثے بندے ہوتے ہیں غربا شس اثر مذکور پا دو اکسما بندہ ہلا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال پریشان پا کسی گھر پر جائیں تو دروازہ نہ کھونے کے لیے کون کلا دو اقسم اگر اللہ پر قتم کھا بیٹھے تو اللہ اس کے قتم کرتے تو اللہ نے اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیا اس اپنا جنت نے اپنا ٹھکانا لنت میں دیکھ لیا دیا. تو اب یہ کر رہا کہ اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو بھی ہمارے اصلاؤ الدین ایوبی رحمت اللہ ان کے واقعات میں اپنے شبدات میں لکھا ان کے سوانے لکھنے والے اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے جنگ میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی کہ اصلاح الدین ایوبی جو تھے وہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس تھک سی امیت کھاتے اور جب تھک جاتے ان کے انتخاب ہوتے تھے ان سے کہتے کہ پڑھ کوئی پرانا یا اب جیسے ان نے وہ کام لے لیا اشاریہ وغیرہ یہ جو تھے اس والے کیا کہتے ہیں حلیم سلیبی سلیبیوں کو شکست دے دی اور وہ ان کو نکال فائر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نے کام لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دماغ بخار پس تو بخار کی حالت میں جب آخری وقت آیا تو انہیں سے کہا کہ قرآن پر قرآن پستے تھے بیہوشی میں لے کر تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام تک کہا ایک جس کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ حشر کی آخری آیا تک پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولیں اور پھر بدلی پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک جس وقت میں کچھ مقام پر پہنچا اور یہ تو حل نفسل مل اس علاقے وہ آدھی فصفلی بادی فصفلی تو یہاں آنکھیں کھولیں ہنسی اور پھر آشانے <سلام> <سلام> مرد موہ مین بات ہو مرد موہ مین بات ہود آیا تبتر موت آئے پر تو ہنستے نے کہا کہ یادداری کے تو کے داد ہم تیریادھے <تصفيق> <آ, آ, آ, تصفيق> کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو سب ہند سے دیکھو خان آ کھانا بیٹا پیدا تھا کچھ بندو کے چل رہے اور, اور چنا کہ کے بخت مور بنے تو ہم اکھی بند ایسی زندگی گزار کے مرتے ہوئے سب رو رہے ہیں اور تم ہنستا ہو بس سندر لگتا عبت ہمارے اللہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا فرما رہے ہیں کہ کیسے کوئی دلا دیکھ وقت کرتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا جانے کا تو مومن کے لیے تو مہت جس ہے المود جس میں دوست کو دوست ملا دیکھو جو طلبہ ہوتے نا امتحانوں کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے کچھ ہوتے امتحان آئے گا سر نمبر دیں گے یہ ہوگا تھا. تو میری طرح انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے کیا ہوتا سر تو اصل میں تیاری ہے مور اور زندگی جو ہے ی تیاری کے لیے بھی موت ایک زندگی کا وقت وقفہ یعنی آگے بڑھیں گے زندگی تو وہیں کی ہے یہ شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی ادھر ہاں چین والی آرام کیونکہ آخرت کی زندگی زندگی, زندگی کیا کھیل ہے آواز آخرت ہی کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے, تو آتی چیز ہے. ابھی ابھی پہلا پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہنسنے کھیلنے کودنے کھیل کود میں مدد کیا جوانی آئی تو بس مانے کے پرانے کردیم نے تینوں کا اشارہ کیا ہے کھیل کود ہے یہ کھیل کود بچپن بارہ چودہ پن اب تو برے بھی ہو جاتے ہیں تو کھیل کود کرتے ہیں ہم جیسے لوگ ہم؟ اور پھر کیا دینا تم والا اور جوانی تو رہی ہی ہے ہو رہی ہیں पीछे निकल रहे हैं देखे अब पाय निकलूंगा कैसा लगूंगा जूता साफ होगा तो पहले पीछे पहनते रख लेते जूता साफ अच्छा के बंदे तेरे जूते हो किसने देखते कोई नहीं देख सकते मान तकारी जा रही है ہاں یہ جوانی ابھی آتی